رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر, لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه عبادت اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی مسند میں ایک حدیث لائے ہیں اور امام تروزی رحمت اللہ بھی اپنی جامع میں سید ابو ہرا رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ ایک مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو سوال ہوئے اور آپ نے ان دونوں کا جواب دیا پہلا سوال سہیلا ان اکثرما یدھ خل اناسل جن کہ وہ کون سا عمل ہے جو زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرتا ہے سب سے زیادہ لوگ جنت میں کس عمل کی بنا پر داخل ہوں گے تو فرمایا کہ وہ دو عمل ہیں تخو اللہ و الخلق ایک اللہ کا تقوی اللہ کا خوف اور پرہیز اور ورع اور دوسرا اچھے اخلاق یہ دو عمل زیادہ لوگوں کو جنت میں پہنچاتے ہیں پھر سوال ہوا ثم سئل عن اکثر ما يدخل ال میوت الناس النار کہ وہ کون سا عمل ہے جو زیادہ لوگوں کو جہنم میں جھونکتا اور پہنچاتا ہے رمایا کہ وہ بھی دو عمل ہیں الج دو چیزیں ہیں دونوں اندر سے خالی اور کھوکھلی ہیں جو زیادہ لوگوں کو جہنم میں پہنچاتی ہیں الفم والفرج ایک منہ دوسرا شرم کا یہ دو چیزیں زیادہ لوگوں کو جہنم میں پہنچاتی اور جہنم میں داخلے کا سبب بنتی یہ پوری حدیث ہے اس پر کچھ معروضات انشاءاللہ پیش کرتے ہیں تو پہلا سوال کیا ہے کہ زیادہ لوگ جنت میں کس بنا پر جائیں گے کس بنا پر داخل ہوں گے دو چیزوں کا تعین فرمایا آپ نے ایک اللہ اور دوسرا حسن الخلق اچھے اخلاق اور تخوار پرہیزگاری تقوی کہاں اختیار کرنا ہے یہ ایک اور حدیث جامع تنوز کی ابو ذر غفاری کی روایت سے رض اتق اللہ حائف ما کن جہاں بھی رہے تو تقوی کے ساتھ رہے سفر ہو حضر ہو گھر ہو یا بازار ہو یا مسجد ہو صحت ہو یا بیماری ہو تنگی ہو یا تبنگری ہو خوشی ہو یا غمی ہو جو بھی حالت ہو جو بھی کیفیت ہو اور جہاں بھی ہو تخوا کے ساتھ رہو اس سے نے ایک مسئلہ اخذ کیا ہے دوا میں مراقبت کا اللہ تعالیٰ کی مسلسل نگرانی مسلسل آپ کو چیک کرنا اور آپ کو دیکھتے رہنا گھر میں ہو اللہ دیکھ رہے مسجد میں اللہ دیکھ رہا ہے خلبت میں اللہ دیکھ رہے جلبت میں اللہ دیکھ رہا ہے صحت ہو تو بھی مرض ہو تو بھی مالی تنگی ہو تو بھی اور مالی فراوانی ہو تو بھی نہ کوئی ایسا مقام ہے کہ تم اللہ سے اوجھل ہو سکتے ہو نہ کوئی ایسی حالت اور کیفیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی سے باہر ہو سکتے ہو تو یہ ہے دوام مراقبت اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ نگرانی ان نبا کا لب تیرا رب گھات میں ہے کسی وقت بھی پکڑا سکتی کسی وقت بھی تو جہاں بھی رہو تقوا کے ساتھ رہو اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ رہو پرہیزگاری کے ساتھ رہو تقوا کے دو معنی ایک یا گناہوں سے بچنا یہ تقوا ہے اللہ کا ایسا خوف اپنے اندر پیدا کر لو کہ گناہ کے قریب نہ جا سکو خوف کی دیوار ایک بنا لو گناہ آئے تو دیوار آڑ بن جائے اس کو پھلانگی نہ سکو اس کو عبور کر کے گناہ تک پہنچی نہ سکو ایسا خوف ہونا چاہیے راج الات و منصب و جمال فقال انی اخوف اللہ یہ خوف کی کیفیت یہ ایک شخص کو ایک خوبصورت عورت دعوت گناہ دیتی ہے جوانی تغیانی خلبت ہر شے میسر ہے ادھر حسن ادھر شباب لیکن مجھے کہہ کر اس دعوت کو ٹھکرا دے کہ انی اخوف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں مجھے اللہ کا خوف یہ تقوی ہے کہ یہ جو خشیت ہے اللہ رب العزت کی یہ گناہ کے سامنے آڑ بن جائے ایک مضبوط دیوار بن جائے جس کو عبور کرنا ممکن نہ ہو یہ حقیقت ہے تخوا امیر عمر بن خطاب رضی عنہ نے اوبی بنقاب سے پوچھا اللہ عنہ ما حقیقت تخوا تخوا کی حقیقت کیا ہے تو بی بنقاب نے سوال کیا امیر المومین حل مرتبہ کوئی ایسی وادی کے پاس سے گزرے ہو جہاں کانٹے ہی کانٹے ہوں خاردار جھاڑیاں ہوں کہ بہت گزرے ہیں. تو پوچھا کہ کیا کیفیت ہوتی ہے گزرتے ہوئے پر میں کہ اپنے دامن کو سمیٹ کر جسم کو بچا کر گزرتا ہوں کو کانٹا میرے لباس کو پھاڑ نہ دے مجھے زخمی نہ کر دے پر کہ یہ تقوی کی حقیقت انسان جو دنیا میں آتا ہے تو چاروں طرف کانٹے اور خاردار جھاڑیاں گناہوں کی شیطان نے بن رکھی چاروں طرف تان رکھی ان سے بچ کر گزرنا اپنے آپ کو بچا کر گزرنا یہ حقیقت تخوا تو جہاں بھی ہو اس تخوا کے ساتھ رہو ور خوف کے ساتھ رہو ایک معنی اس حدیث کا دوسرا معنی یہ ہے کہ تقوی حقیقت میں نبیر اسلام کی سنت کی اتباع کا نام آپ کی پیروی کا نام کیونکہ نبیر اسلام کے ارشاد کے رامی اتنی اطخاک میں سب سے بڑا متقی ہوں تو غور کرو آپ سب سے بڑے متقی کیسے بن گئے ایک راہ پر چل کر اسی راہ پر چلو گے تو تقوی آئے گا اللہ کے راستے مختلف نہیں ہیں کہ کسی کے لیے تقوا کا راستہ اور ہو کسی کے لیے اور ہو سنت اللہ تبدیل اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی وہ عربی ہو اجمی ہو گورا ہو کالا ہو تخوا کا راستہ ایک ہے جنت کا راستہ ایک ہے جس پر اللہ کے پیغمبر چل گئے ات خاکم دلّاہ میں سب سے بڑا متقی ہوں تو متقی کیسے بن گئے اتقا کیسے بن گئے ایک راہ پر چل کر کوئی ماں کے پیٹ سے متقی پیدا نہیں ہوتا یہ خرافاتیں ہیں کسے کہانیاں لوگوں کی ہمارے پیر صاحب دنیا میں آئے تو سترہ پاروں سترہ پاروں کے حافظ تھے بکواس اخراجہ کم تم نے شہید اللہ نے تمہیں تمہاری ماںوں کے پیٹوں سے نکالا تم کچھ نہیں جانتے تھے سترہ پاروں کے حافظ تھے تو اللہ کچھ دن اور رکھ دیتا تاکہ پورا قرآن ہی مکمل کر کے اس مدرسے سے فارغ ہو گیا تھے کس سے کہانی خرافات تو نبی عطقا کیسے بن گئے ایک راستے پر چل کر اسی راہ پر ہم چلیں گے تو آئے گا صحیح بخاری کے حدیث کے دلیل ہے کہ کل امتی امت الجنہ پھر پوری امت جنت میں داخل ہو پوری امت اللہ من ابا آج خود انکار کر دے جنت میں جانے سے وہ داخل نہیں ہوگا جو خود انکار کر دے صاحبا نے تعجب کیا بھلا جنت کا انکار کون کر سکتا اتنا قیمتی ٹھکانہ اتنا خوبصورت گھر ہو رہے ہوں گی محلات ہوں گے اور محلات کی تعمیر ایک اینٹ سونے کی ایک اینٹ چاندی کی اور جو گارہ ہے وہ جنت کی مسک اور کستوری کا کنکریاں ہیرے جواہرات نہر کون انکار کرے گا من آسان ہی داخت ہو جن میں ایک راستے پر چل رہا ہوں یہ جنت کا راستہ جو اس راستے پر چلے گا میرے پیچھے پیچھے آئے گا تو میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے راستہ تبدیل کر لیا دائیں مڑ گیا بائیں مڑ گیا ادھر باپ دادا کی باتیں ادھر پیروں مرشدوں کی باتیں ادھر اماموں کی باتیں گھوم گیا اس نے انکار کر دیا جنت میں وہ جائے گا جو میرا پیروکار میری راہ پر چلے راہ پر چلنا کیسا امام بخاری رحمہ اللہ امیر الدنیا فی الحدیث انہوں نے خواب دیکھا نبی اسلام تشریف میں جا رہے رحمت اللہ علیہ نبی اسلام کے پاؤں کے نشانات دیکھے جہاں پیارے پیغمبر کا پاؤں پڑتا وہیں اپنا پاؤں رکھتے اگلا پاؤں وہیں پاؤں رکھتے چلتے گئے چلتے گئے اس طرح پاؤں پر پاؤں رکھ, رکھ آپ کے نخوش کو اور ان نشانات کو دیکھتے ہوئے پھر آنکھ کھل گئی نے تعبر کی کہ یہ کمال اتباع ہے اللہ تعالی کامل طریقے سے آپ سے اتباع کا کام لے گا ندیلاسلام کے پیروکار بنیں گا یہ حقیقت اتباع راستے پر چل رہا ہوں جو بندہ اس راہ پر چلے گا میرے پیچھے آئے گا جنت میں میرے ساتھ داخل ہوگا جس نے راستہ بدل لیا فقط ابا اس نے انکار کر دی ہے اس کو جنت چاہیے نہیں یعنی زبان حال سے کہہ رہے مجھے جنت کی ضرورت نہیں مجھے جہنم میں ڈال دو اذا لم ماشد، ٹھیک ہے جب تم نے حیا کا لبادہ اتار دیا تو جو چاہے کرو جو چاہے سوچو تھی حقیقت ہے تخوا ات ہے جہاں بھی رہو تقوا کے ساتھ رہو یا یعنی السلام کی سنت کو وہاں نافذ کر کے رہو پورا آپ کا نظام حیات سامنے آپ گھر میں کیسے رہتے تھے ویسے رہو کیا آپ کا تعلق تھا کیا آپ کے اخلاق تھے اپنی بیویوں کے ساتھ ویسے رہو مسجد میں کیسے رہتے تھے ویسے رہو مسجد میں آپ کا رہنا آنا جانا نماز پڑھنا بالکل وہی عمل کرو بازار میں آپ کی تجارت کیسی تھی معیشت کیسی تھی وہ کرو سفر کیسا حدر کیسا پوری حیات طیبہ ایک کھلی کتاب کی معنی ہمارے سامنے تو ہر مقام پر راستہ عمل کرنے کا نافذ کرنے کا موجود ہے اتخلہ اللہ سے ڈر جاؤ ہائی ما کنتا جہاں بھی ہو ہر مقام کے لیے پیغمبل اسلام کی سنت آپ کا پروگرام وہ اپناتے رہو اس پر چلتے رہو یہ مانا اتقل حید ما کنت پہلا عمل تقوى تخوا تقوى گاری ورا اور خوف اور اللہ کی خشیت اور سنت رسول کی اتباع ہر مقام پر ہر حالت میں فخر کی حالت میں سنت نبی علیہ السلام تندرستی میں بھی گزارتے تھے گنا کی حالت میں سنت کبھی اللہ پیٹ بھر کے کھلاتا تھا آپ کو کیا طریقہ تھا کیا اسلوب تھا آپ کا تنگی بھی ترشی بھی آسانی بھی ہر حالت آپ پر آئی ہر حالت میں آپ کا اسوا کیا تھا آپ کا نمونہ کیا تھا سب موجود ہے ہمارے سامنے آپ کی زندگی میں ولاسطیں بھی ہوتی تھی موتیں بھی ہوتی تھی ولادت میں کیا آپ کا عمل ہوتا ہے کسی کے مرنے پر کیا آپ کا عمل ہوتا پوری زندگی ایک کھلی دستاویز کے مطابق ہمارے سامنے موجود اس کو نافذ کرنا ہے بس تقل تھا جہاں بھی رہو اس تخوا کے ساتھ رہو تو تخولہ اللہ اللہ کا ڈر اللہ کا خوف وہ بڑا عمل ہے جس کی بنا پر زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے تو ان دونوں معنی کے ساتھ تخوا کی حقیقت کو اپنا لو اور دوسری چیز بلخول الحسن اچھے اخلاق یعنی اللہ کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہے اچھے اخلاق کا تعلق بندوں کے حقوق سے ان دونوں حقوق میں ایک توازن پیدا کرو اللہ کا حق بھی ادا کرو بندوں کے حقوق بھی ادا کرو یعنی آپ کا یہ فرمان بڑا جامع ہے دنیا بھی آ گئی آخرت بھی آ گئی حقوق اللہ بھی آگے حقوق العباد بھی آ گئی اچھے اخلاق کا مظاہر مظاہرہ اور یہ جو حدیث جامع درمیزی کی ہم نے پیش کی اتق قلعہ تما کن تو تخوا کے ساتھ رہو گناہوں کو چھوڑ کر رہو گناہ ہو سکتا ہے بتقاضہ بشریت گناہ ہو سکتا ہے اس کا علاج آگے بات بڑی سید اور حسن کوئی گناہ ہو جائے فوراً نیکی کرو وہ نیکی گناہ کو مٹا دے گی صدقہ دے دو کوئی توبہ استفار کر لو اللہ کا ذکر کر لو اللہ سے پوچھا جناب نقاب نے اگر گناہ کی بات لا اللہ پڑھ دے وہ بھی نیکی وہ تو سب سے بڑی نیکی اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی لیکن پوری معرفت کے ساتھ ایک رٹر ہے جملے کے طور پر نہیں دنیا پڑھ رہی ہم بھی پڑھتے ہیں نہیں پوری معرفت اللہ کیا ہے اللہ کیا ہے نفی اور اس بات کے پورے یقین کے ساتھ لا نفی مطلق ہے دل میں جبانہ موجود ہو کوئی الہ نہیں کوئی معبود نہیں کہیں بھی نہ اوپر نہ نیچے نہ کوئی اجمیر کی سرکار نہ کوئی لاہور کی سرکار نہ کوئی پاک پتن کی سرکار کوئی معبود نہیں نہ کوئی زندہ نہ کو مردہ نہ کوئی جن نہ کوئی نبی نہ کوئی فرشتہ نہ کوئی ولی کوئی معبود نہیں ہے اس نفی مطلق حقیقت کو جانتے ہوئے اور آگے اس بات مقید وہ اس بات ایک ذات کے ساتھ ہے. اللہ صرف ایک اللہ وہ الہ ہے بس اور کوئی الہ نہیں یہ مانا دل میں راسک اور ثابت ہو سب سے بڑی نیکی سب سے بڑی نیکی سفیان سوری کا قول ہے ابلیس کی زیادہ کمر جو ٹوٹتی ہے کم ٹوٹتی ہے جب بندہ لا لاند ہے کمر ٹوٹ جاتی ہے اس کی ماندہ ہو کر گر جاتا ہے شکست کھا جاتا ہے انسان سے انسان طاقتور ہو جاتا وہ کمزور ہو جاتا لیکن فہم کے ساتھ مانا کے ادراک کے ساتھ کوئی گناہ ہو نیکی کر لو ایک صحابی ابو یسر نامی نبی رحلام کے پاس ہے اپنی بربادی کو پکڑ میں ہلاک ہو گیا میں تباہ ہو گیا کسی نے تباہ کیا تھا یار سلام ایک لانڈی مجھے رستے میں مل گئی میں نے اسے اپنی جسم سے چمٹا لی ہے پھر چھوڑ دیا اب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں جو چاہے فیصلہ فرما دیں کوئی موت کا فیصلہ فرما دے کو حد قائم کر دیں یہ اللہ کا خوف اللہ کا ڈر و دینا فاحشم ذکر الله کوئی گناہ ہو جائے اللہ کو فوراً یاد کرتے اللہ کا خوف آ گیا نبی السلام کے پاس آ گیا کیا آپ کے سامنے کھڑا ہوں جو چاہے میرے بارے میں فیصلہ فرما دے پر کہ تمہارے بارے میں کوئی وہی میرے پاس نہیں ہے. میں تو ناط وحی وہی ہوں اوپر سے انکشاف ہوگا تو بتاؤں گا نا اوپر سے کوئی انکشاف نہیں ہو بندہ ہے نبی ہے السلام کو دیکھ رہا ہے پھر اٹھ کے چلا گیا چلتا بنا یہ آہستہ آہستہ جا رہا ہے بوجھل قدموں کے ساتھ کیوں گیا کہ میرا یہ چہرہ اس قابل نکلتا کہ نبی اس کو دیکھیں اپنے آپ کو دور کر لوں گم کر لوں اپنے آپ کو اللہ کے نبی کی پاکیزہ مجلس سے اٹھ کے چلا گیا اوپر سے وہی آ گیا. ان حسنات نہ صحیح آتی بلاؤ اس کو تیرے بارے میں قرآن آ گیا نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی سلائی تو میں نا زہر زہر پڑی تھی ہمارے ساتھ جی پڑی تھی یہ نیکی تیرے گناہ کو لے گئی تیرے گناہ کو لے گئی اور یہ شخص جو ہے اس کا یہ جرم اس لحاظ سے اور سنگین تھا کہ جس عورت کے ساتھ اس نے یہ سلوک کیا اس کا شوہر میدان جہاد میں گیا ہوا تھا فی سبید اللہ گراہ میں جہاد کے لیے گیا ہوا تھا اور کسی مجاہد کی بیوی بی کو یا اس کے گھر کی کسی عزت کو پامال کرنا اور بڑا گنا ہے ایک عام زنا ہوتا ہے وہ عام زنا وہ بھی گنا ہے حدیث میں آتا ہے نا کہ سب سے بڑا گنا فلاں فلاں فلاں اور تیسرا سب سے بڑا گنا انتظانی کا اپنے اپنی پڑوسن سے زنا کرو پڑوس کی پڑوسی کی بیوی بی بی سے یا اس کی بیٹی سے زنا کرو تیسرے نمبر پر سب سے بڑا گنا ہے کیوں پڑوس کے حقوق ہوتے ہیں پڑوس کی عزت کا آپ نے اہتمام کرنا ہے اس کی عزت کا خیال کرنا نہ کہ اس کی عزت کو روندنا یہ پھر زنا اور زیادہ سنگین ہو جائے گا اسی طرح ایک عام عورت سے آپ کوئی بدتمیزی کریں اور ایسی عورت سے جس کا شوہر میدان جہاد میں گیا ہوا ہے اس سے بڑی خیانت کوئی نہیں لیکن نیکی سے یہ گنا بھی مٹ گئے تشریف رما تھے یارسول اللہ خاص سبحان اللہ یہ جو وہی اتری ہے کہ نیکے گناہوں کو مٹھا دیتی ہیں، یہ خاص اس بندے کے لیے یا عام پوری امت کے لیے کیونکہ اس کا سبب ہے نظور تو یہ شخص ہے نا ابو یسر جس نے ایک بنا کیا اور نادم ہوا شرمندہ ہوا آپ کے پاس آ گیا وہی وہ آ تو اس کے لیے خاص ہے کہ پوری امت کے لیے فرما کے بل نا سے عام یہ میری پوری امت کے لیے گناہ ہو تو نیکی کرو توبہ استغفار سب سے بڑی نیکی تو اتبئی سید الحسنہ حاصل ہوا کوئی گناہ ہو نیکی کر لو نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی ہاں گناہ کی دو قسمیں سغیرہ اور کبیرہ سغیرہ گنا نیکی سے مٹ جائے گا صغیرہ گناہ نیکی سے مٹ جائے گا کوئی نیکی کر لو اللہ مٹا دے گا کبیرہ گنا کے لیے توبہ فرض ہے جو اس سے بھی آسان اس صغیرہ گنا ہو گیا آپ جائیں وضو کریں نفل پڑھ لیں کوئی صدقہ دے دیں ایک عمل ہے کبیرہ گنا اندر سے نادم ہو جاؤ اور اللہ سے معافی مانگ لو اللہ معاف کر دے گا جب نا آدم اللہ ابالا کا نام تم مستقرتا نہیں لاخیر کا بالی آدم کے بیٹے تیرے گنا کر آسمانوں کو چھونے لگ جائے سو سال کے گنا ہو ایک بار سچا استفار کر لے میں سارے گنا معاف کر دوں الاؤ ابالی مجھے کوئی پرواہ نہیں میرے لیے نہ کوئی مشکل نہ بھاری سارے گنا ایک بار کے استغفار سے معاف کر دوں یہ دین کی سماہت اور برکت ہے سغائر چھوٹے گنا بخشوانے کو نیکی کرو بڑے گنا بخشوانے کھڑے کھڑے توبہ کر لو توبہ سچی ہو یعنی دل میں نزامت ہو گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے جس ذات نے توبہ قبول کرنی وہ ذات اندر کے حالات جانتا ہے یہ نہیں کہ سر سری توبہ کر لو زبان پر توبہ توبہ کے الفاظ یہ الفاظ تو دن میں سو بار ہم بولتے صرف دنیا کو دکھانے کے لیے یا اللہ مجھے معاف کر دے یا اللہ میری توبہ توبہ کرنی تو اندر کرو ڈنڈورا پیٹنے کی کیا ضرورت یہ ریا کاریوں کے خوگر ہم خام خواہ کی رہا کریں اگر آپ نے توبہ کرنی یہ معاملہ اپنے اور رب اعلیٰ کے درمیان سری رکھو مخفی رکھو مزید بربادی کا باعث ہے ہم اپنے الفاظ پہ غور نہیں کرتے گفتگو پہ غور نہیں کرتے وہ حیدرآباد میں ایک شخص ملاقات ہوئی اپنے گھر کے سامنے کھڑا تھا ہم پروگرام کے لیے جا رہے تھے کہتا یہ کہ ہم تھر میں رہتے تھے اب اللہ نے یہ جھونپڑا دے دیے جھونپڑا کہتا تین منزلہ بنگلہ اس کا اللہ نے, یہ جھونپڑا دے دی. میں نے کہا آپ نے اس ایک جملے میں دو جرم کیے اللہ کی عظیم نعمت سب کو میسر نہیں اس کی تاخیر کر رہے جھونپڑا ہے ایک عالی شان گھر اللہ نے آپ کو دیا ہے اور آپ نعمت کی ناقدری کر اللہ نے جھونپڑا دیا دوسرا تم اپنے جملے میں توازوں کا اظہار کر رہے تو بڑے تم منکسر المزاج بڑے متوازے ہو اس توازوں کے اظہار میں تم ریاکاری کر رہے ہو دکھاوا کر رہے تو انسان بات ہو اپنی باتوں میں گفتگو میں بڑا ریاکار ہوتا ہے مگر اللہ کا خوف اور توبہ کا معاملہ انسان کے دل رب تعالی بندے کے درمیان جتنا یہ معاملہ پوشیدہ اور شرری ہوگا اللہ تعالی کی طرف سے بخشش کے زیادہ امکانات ہوں گے پہلا جملہ کیا ہوا جہاں رہو تقوی کے ساتھ رہو گنا نہ کرو دوسرا جملہ کیا ہوا وقت بھی سید اور تم اگر کوئی گناہ ہو جائے تو نیکی کر لو گنا مٹ جائے گا تیسرا جملہ کیا ہے خالقن حسن لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے برتاؤ کرو بالکل وہی حدیث ہے سے جو ہم نے شروع میں پڑی مسند احمد کے حوالے سے کہ زیادہ جو بندوں کو جنت میں لے جانے والے عمل ہیں وہ دو تقو اللہ و حسن الخلق تقو اور حسن خلق زیادہ بڑا ان کا وزن ہوگا افقل شی فی میدان الخلق الحسن کل جب قیامت قائم ہوگی اللہ کے میزان میں امال کو تولا جائے گا تو خلاق ہسن بڑی بھاری نیکی ہوگی نیکی کے پروڈے کو بھاری بوجھل کر دے گی خصل ہوا اقفر دو کام ہیں پشت پر ہلکے ہیں مگر میزان میں بھاری ہوں گی ہلکے ہونے کا مانا کرنا آسان ہے وہ دو کام بھاری نہیں مشکل نہیں آسانی سے ہو جائیں گے لیکن یہ کام جب قیامت کے دن اللہ کے میزان میں ڈالے جائیں گے تولے جائیں گے تو اسقل بڑے بھاری ہوں گے بڑے بوجھل ہوں گے طول سنت محسن الخلک ایک لمبی خاموشی بندہ اپنے آپ کو سمجھا لے کہ میں نے زیادہ خاموشی اختیار کرنی مجلس ہو ضروری نہیں کہ آپ مجلس کے فاتح اپنے آپ کو ثابت کریں میرے مجلس بن جائیں زیادہ بول بول کے بول بول کے بول بول کے زیادہ بولو کہ کچھ بھی زبان سے نکل سکتا کچھ بھی نکل سکتا بے خیالی میں نکل سکتا ہے اور بڑا سنگین جرم ہوگا شریعت نے آپ کو ایک آسان راستہ دیا کہ زیادہ اپنی زبان کو بند رکھو کفلائی کہا تھا حدیث معرد نے جبر جامع ترنزی کی ابو داود کی حدیث ہے اس زبان کو بند رکھو اس کو بند رکھو تو طول سمت لمبی خاموشی بندہ مجلس میں ہو کم بولنے کا عادی ہو خاموش رہنے کا عادی ہو زیادہ بولنے کا عادی نہ ہو ہم تو چاہتے کہ ہم خوب بولیں مجلس کے فاتح بن جائیں اور اس مجلس کے امیر بن جائیں اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ عمل پشت پر ہلکا ہے خاموشی کون سی کو بھاری چیز ہے کون سی بھاری چیز آپ کوئی کلمہ خیر ہو قرآن کی آیت ہو کو ذکر بتانا ہو کوئی حدیث پیش کرنی ہو کوئی اپنے بھائی کے فائدے کی بات کرنی ہو ضرور بولی لیکن زیادہ اپنا آپ کو خاموش رکھیے عمل نہیں ہے عمل ہے بولنا عمل ہے خاموشی عمل نہیں ترقی عمل کے باوجود اللہ اس خاموشی کو قیامت کے دن اپنے میزان میں تولے گا اور بڑا اس کا وزن ہوگا دوسرے بول خل قلح اچھے اخلاق اچھے اخلاق جس معاشرے اور ماحول میں رہتے ہو اچھے اخلاق سے پیش ہو کسی کی غیبت نہ ہو چغلی نہ ہو جھوٹ نہ بولو حسد نہ ہو کبر نہ ہو اچھے اخلاق سے پیش آؤ خندہ پیشانی سے ملو انتل کا اخاکہ ہند ان قن ایک شخص نے کہا میرے دل میں سختی ہے کساوت ہے یہ دل نصیحت قبول نہیں کرتا یہ دل نرم کیسے ہو تو آپ نے کچھ باتیں بتائیں ایک بات یہ بھی بتائی انتل کا اخاکہ ہند ان قن اپنے بھائی سے ملو خندہ پیشانی سے یعنی کہ بھائی سے مسافر ہے اس طرف اور منہ اس طرف ہے اخلاقی حسنہ کے خلاف ہے امیر ہو غریب ہو سب کا استقبال خندہ پیشانی سے کرو کسی کی غیبت نہ ہو ننیما نہ ہو چغلی نہ ہو اور جتنا آپ کے قریب ہے اتنا زیادہ اخلاق کا مستحق ہے ماں باپ بیوی بچے ہیں اتنا زیادہ وہ حسن خلاق کے مستحق ورنہ نقیامت کی پکڑ بڑی سخت ہے تو یہ دو عمل پشت پر ہلکے مگر میزان یہاں صنعت میں بڑے بھاری ہوں گے تو نبی السلام سے پوچھا گیا سب سے زیادہ عمل جنت میں پچھانے والا کون سا ہے تو دو عمل تقو اللہ حسن الخلق ایک اللہ کا خوف اور تخوا بھرا اور پرہیزگاری اور دوسرا اچھے اخلاق پھر پوچھا گیا کہ جہنم میں زیادہ پہنچانے والا عمل کون سے کیا چیز ہے زیادہ جہنم میں پھینکنے والی جہنم میں جھونکنے والی اجوافان دو چیزیں جو اندر سے خالی وہ ایک منہ دوسرا شرم گا منہ سے بڑے اچھے کام بھی ہو سکتے ہیں اور غلط کام بھی ہو سکتے ہیں. یہ منہ ہی حرام کا لقمہ اندر نکلتا ہے کسب حرام نہیں جنت الحمد نا پتا من حرام جو گوشت اور خون حرام سے بنتا ہے وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا کیسے جائے وہ؟, وہ گوشت پاکیزہ نہیں وہ خون پاکیزہ نہیں اور جنت پاکہ لوگوں کا ٹھکان ہے طاہرین متاثرین پاکہ لوگوں کا گنا کے آلودگی سے پاک ہو کو گنا انسان کے دامن سے لگا رہے وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا جب تک اس کا تسیہ نہ ہو تو اندر خون موجود ہے گوشت موجود ہے بنا رس کے حرام سے وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا مونگ میں زبان ہے اور زبان تو یہ ہلاکت کا گڑھ ہے حدیث ہے یقب النا صفی نار جہنم اللہ مناخر اللہ حساید زیادہ تر لوگ جہنم میں آندے ہو کر گریں گے اپنی زبانوں کی وجہ سے اتنا خطرناک معاملہ اتنا رجلا نہیں جن کا بین اللہ, اللہ شب راؤ ایک انسان جنت والے کام کرتا ہے اور جنت کی طرف بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے حتیہ کہ جنت کے دھانے پر پہنچ گیا اب ایک عمل کی ضرورت ہے وہ کر لو اور سیدھا جنت مگر وہاں کھڑے, کھڑے کھڑے کوئی بول ایسا بول گیا کوئی لفظ ایسا کہہ گیا کہ اس بول نے اس کو وہاں سے اٹھایا اور جہنم میں ستر سال نیچے پہنک دی زندگی محنت سے گزری نیکیوں میں گزری ایک ہی بول اس کی بربادی کا سبب بن گیا اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں ان نرازل و جتکل بے قرمت لاخلا بالا ایک انسان بے توجہی ہی میں کوئی بات کہہ دیتا ہے یہ بات کون کرتے چر چر بولتا رہے اس کو دھیان ہی نہیں ہوتا کیا بول رہا ہوں بات کہہ گیا یل خلّہ علیہ ساخ آتا ہوں اللہ اس ایک بول کی وجہ سے اسے ناراض ہو رہا ہے ناراض ہو چکا وہ حج کرنے جا رہا ہے عمرے کرنے جا رہے پڑھ رہا ہے اللہ ناراض اس ایک بول کی وجہ سے صرف ناراض ہی نہیں اپنی پھٹکارے لانتے اس پر برساتا رہے گا جب تک قیامت قائم نہ ہو جائے نتیجہ اتنا گمبھیر نتیجہ بنیاد کیا ہے زبان کا بول کے زیادہ تر لوگوں کو اوندھا کر کے جہنم میں پھینکنے والی چیز اس کی زبان یدیش ابو ریرا کی روایت سے اس کا ایک راوی کہتا ہے میں نے بہت سی باتیں سوچ رکھی تھی کہ فلاں موقع پر فلاں بات کروں گا فلاں موقع پر فلاں بات کروں گا مگر حدیث ابو رحرا جب سے سنی ہے میں نے ساری باتیں چھوڑ دی کوئی بات نہیں کروں گا خاموشی اختیار کروں گا ہمارے سلف سالح عمل کرنے والے جن کو اس کی اہمیت کا احساس ایک تو زبان ہو گئی منہ ہو گیا اور دوسرا والفرج فرج شرم گا یہ بھی زیادہ تر جہنم میں گرائے جانے کا سبب بنے گی بہت سنگین گناہ ہے بڑا ہیبت ناک گنا کبائر میں سے کبائر میں سے اور ایسا گنا ہے کہ اس گناہ کی پاداش میں انسان قبر میں پکڑا جاتا ہے برزخی زندگی میں اس کو عذاب پہنچ رہا ہے برزخی زندگی صحیح بخاری کے عزیز کی دلیل ہے اللہ کے نبی خواب دیکھ رہے ہیں خواب میں ایک فرشتہ آ گیا اور آپ کو برزقی زندگی کے مناظرے دکھا رہے ہیں قبر میں لوگوں کے کی عذاب کیسے کیسے کیسے ہو رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک منظر یہ تھا کہ ایک برتن تھا دیکھ نما جس کا پیٹ بہت, بہت بڑا تھا اور منہ بالکل چھوٹا تنگ پیٹ بھرا لیے کہ اس میں لوگوں کی تعداد زیادہ تھی اور منہ چھوٹا اس لیے کہ اس سے کوئی باہر نکل نہ سکے آج سے سرخ ہے وہ جہنم میں جل رہا ہے وہ اور اس میں مرد عورتیں جل رہی ہیں ساتھ باہر نکلنے کی گنجائش ہی نہیں اور یہ آداب کب تک چلے گا جب تک قیامت قائم نہ کیونکہ برسکی زندگی قیامت تک کے لیے مورائم بردن تمہارے پیچھے عالمی برزخ ہے جو قیامت تک قائم رہے گا نبی علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں ان کی چیخیں سن رہے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جہریل ساتھ ہیں جو خواب دکھا رہے ہیں آپ کو ہا یہ زانی مرد اور زانی عورتیں زانی مر زانی اور تھے تھوڑا ہیبت ناک ہے ہی اس بات سے آپ اندازہ کریں کہ سب سے سنگین قتل جو ہے رجم کی سزا ہے اس کو اشن القتلات کہا جاتا ہے جتنی بھی قتل کی صورتیں ہیں کوئی تلوار سے مرتا ہے کوئی تیر سے مرتا ہے کوئی برچی سے مرتا ہے مگر یہ قتل کیسا ہے زمین میں آدھا گاڑ دو اوپر کا لباس اتار لو پورے شہر کو جمع کرو ہر شخص پتھر مارے اس کو ہر شخص ایک پتھر کی اذیت دوسرا پورا شہر دیکھے اس کے اس کارنامے کو نفرت کا اظہار نفرت کا اظہار یہ اس کی سزا اشن القتلا کہلاتی یہ جتنے بھی قتل ہوتے ہیں سب سے بدترین قتل بندے کو زندہ گاڑ دو اور باقی آدھے جسم پر پتھر مارو مارتے رہو مارتے رہو جب تک موت واقع نہ ہو سا. ہاں بندے پر یہ سزا اگر نافذ ہو جائے تو وہ پاک باز بھی ہو جاتے یہ شریعت کی برکت اور سماحت ہے ان ایک جانے کی توبہ اس کو سنسار کر دیا جائے سنسار کب ہوگا جب اسلامی حکومت ہوگی جہاں رجم کی سزا نافذ ہو حکومت اگر اسلامی نہیں ہے رجم کی سزا ہے ہی نہیں ہے اس معاملے کو سرری رکھ کر پوشیدہ رکھ کر توبہ کرتے رہو توبہ کرتے رہو جب تک شرے صدر نہ ہو جائے کہ میں نے بڑی توبہ کر لی سچی توبہ اس گناہ کو چھوڑنا گناہ سے نفرت آئندہ نہ کرنے کا عزم سچا عزم تو اللہ کا فور لیکن یہ سزا کر نافذ ہو جائے تو بندہ بالکل پاک صاف تھا مائز اسلمی کی طرح گنا ہو گیا نبی الحمد کا سفر جاری ہے. تو سفر میں آپ کے پاس آ نہیں کہ مدینہ پہنچوں پھر وہاں جا کے بات کروں سفر میں سامنے آ گیا اس کا معنی میں کروں یعنی یہ جو صحیح معنی ہے اس کا اس کمینے سے گنا ہو گیا زنا ہو گیا اپنے آپ کو اتنی تاخیر طاہر نہیں یار سود اللہ مجھے پاک کر دیجئے آپ نے منہ اس طرح پھیر لی ادھر آ گیا پھر وہی تو ہر نہیں آپ نے منہ اس طرف چار بار ایسا ہوا اس نے چار بار اقرار کر لیا کہ مجھ سے یہ گنا ہوا تب آپ نے جو شری حد اس کو پتہ تھا حد کیا ہے مجھے زمین میں گاڑا جائے گا پتھر مارے جائیں گے جب تک موت واقع نہ ہو جائے اسے معلوم تھا کسی میں میری قبیلے کی بدنامی میری قوم کی بدنامی میرے گھرانے کی بدنامی میری بدنامی لیکن کوئی پرواہ نہیں معاملہ آخرت کا اللہ تعالیٰ کے خوف کا یہاں کی پکڑ آسان ہے وہاں کی پکڑ بڑی مشکل بڑی بھاری ہے وہاں کیسے بچوں گا کوئی پرواہ نہیں نہ بدنامی کی نہ تکلیف کی نہ رجم کی نہ پتھروں کی کوئی پرواہ نہیں ہاتھ قائم ہو گئی اللہ اپنے بندوں کا انجام دکھاتا ہے دنیا میں ثابت کرتا ہے سفر جا رہی تھا دو بندے باتیں کر رہے ہیں آپس میں کہ اس کو کیا ضرورت تھی اپنے آپ کو رسوا کیا اور سفر میں مارا گیا گھر بھی نہیں پہنچ سکا سفر میں مارا گیا بیس بچوں کو دیکھ لیتا کیا اس کو ضرورت تھی رسوا بھی ہوا خاندان بھی بدنام ہوا بنو اسلم قبیلہ کا بندہ تھا اتنا بڑا قبیلہ رسوائی بھی ہوئی اللہ کی نبی نے یہ بات سن لی مگر خاموش رہے سفر جاری تھوڑا آگے ایک مردہ گدا پڑا ہوا تھا پرانا کوئی مرا ہوا بدبو اور لاش اس کی پٹی ہوئی اور تافن پھوٹ رہے آپ گدے کے پاس چلے گے صحابہ دیکھ رہے ہیں کائنات کا سردار گدے کے پاس لیکن سمجھانا امت کو امت کی خیر خواہی میں سب کچھ اور ان دونوں کو بلا لیا ان ضلع نیچے اترو اس گدے کا گوشت کھاؤ حیران یار سود اللہ کیوں کھائیں گدا حرام ہوتا ہے اور مردار بھی ہے تعفن اور سڑی بدبو اس سے آ رہی کیوں کھائیں کیوں ہمیں کھانے کا کہہ رہے ہیں جو اوپر تم نے بات کی تھی مائ تسلیمی کے بارے میں سن لی تھی وہ بات نہ کرتے اس سے بہتر یہ تھا کہ یہ کام کر لیا تو ڈبل آرام گزے کو کھا لیتے وہ بھی مردہ متعفن وہ اس سے بہتر کہ جب تم بات کر رہے تھے جنت اللہ نے جنت کا منظر میرے سامنے کھول دیا اور میں نے دیکھا ماہد اسلم جنت کی نہروں میں ہوتے کھا رہے ہیں پاک, پاک کیانارے میں نہلا کر پاک کر دیا اس کو تھی مائز اسلمی سچی توبہ کر گئے ردا نے قبول کر لی فرمایا کہ اللہ قد تاب لو لابا صاحب لباس مایوس اسلمی ایسی توبہ کر گیا ایسی توبہ کر گیا کہ یہ توبہ کر مکس والا انسان کر لے بخشا جائے مکس والا انسان مقص کے دو مانے ایک خور لوگوں کو لوٹنے والا رستے روک کر اسلحے کے زور پر مال لوٹنے والا یہ صاحب مقص ہے میں اس کا جرم جو ہے جناح سے بڑھ کر جنا سے بڑھ کر مائ ایسی توبہ کر گیا جناح کی اگر یہ توبہ صاحب مکس کر لے اللہ اس کو معاف کر دو دوسرا مقص کا مانا وہ حاکم جو اپنی رویت پر ٹیکس لگاتا ہے ٹیکس خور حاکم ٹیکس لگانے والا اور آج یہ رعیت ٹیکس کی چکی تلے پس رہی ہے بھرمار ہے ٹیکسوں کی ایک مہنگائی کا طوفان عذاب علیم اور ٹیکس بھی یعنی ٹیکس خور حاکم جو ہے اس کا یہ جرم زنا کے جرم سے بڑھ کر کہ مائز اسلم ایسی توبہ کر گیا اگر یہ توبہ ٹیکس کو اور حاکم کر لے وزیراعظم کر لے اللہ اس کو بھی معاف کر دے کہ دین میں کیا قواعت ہے دین میں نظام ہے ٹیکس نہیں ٹیکس کی گنجائش ہی نہیں ہے صحیح معنی میں نظام زکاعت کو قائم کر لو اللہ بڑا مسلم ہمارے سارے کام سنبھال لے گا غربتیں ختم ہو جائیں گی فقر ختم ہو جائے گا کہ دین اسلام جو سابقہ دور ہمارا گزرا آپ کے سامنے نہیں اتنا مال صدقے کا زکوٰۃ کا اتنا مال آتا امیر عمر کے دور میں خط آتے گورنروں کے کوئی بسرا سے آ رہا ہے مصر سے آ رہا ہے بغداد سے آ رہا ہے شام سے آ رہا ہے اتنا مال جمع ہو چکا کہ جو سرکاری اسٹور راشن رکھنے کے اور مال رکھنے کے سب فل ہو گئے کوئی جگہ ہی نہیں بچی کیا کریں مال آئے جائے روزانہ آ رہا ہے روزانہ برکتے ہیں وہ دور کو مشینری کہ چاند کا دور نہیں تھا یہی دور تھا اتنا مال آ رہا کیا کریں اس کا پریشان ہے روزانہ مال آ رہا روایا کہ ایسا کرو کہ اس سے لوگوں کے قرضے ادا کرو پوچھو رہیت میں کون مقروض ہے قرضے ادا کرو پھر خطہ کہ کے قرضے سارے ادا کر دی یہ خوشحالی اور صرف تجارتی قرضے باقی جو تجار کے قرضے ہوتے ہیں کمال ادھار دے دیا چھ ماہ بعد ادائیگی وہ ہم نے نہیں ان کو نہیں دیا لیکن راشن پھر بھی اور گودام پھر بھی بڑے بڑے فرما کے تجارتی قرضے بھی, بھی ادا کر دی پھر خط آ وہی کیفیت ہے مال بڑھتا جا رہا ہے روزانہ آتا جا رہا فرما اجالو فلحتا یہ مال لے لو بھر بھر کے بوریاں اور جہاں مسلمان غلام تمہیں ملے اس کو جس قیمت سے چاہو خرید کر آزاد کرو جس قیمت سے بھی بکرو اللہ پر غربتیں دور ہو گئی فقر دور ہو گئے غلامی کے بندھن ٹوٹ گئے نظام سکھا ہے صرف کوئی ٹیکس نہیں تو یہ تو بربادی یعنی زنا سے بڑا جرم ہے یہ حدیث آپ کے سامنے موجود تو خیر وہ کون سا عمل ہے جو زیادہ لوگوں کو جہنم میں گراتا ہے فرما دو عمل جو دو چیزیں اندر سے جو خالی منہ ہے اور شرمگا یہ دو چیزیں جو زیادہ لوگوں کو جہن میں جھونکتی اللہ تعالیٰ کا فرمان یا یو حل نام تقل اللہ سے ڈر جاؤ بل تندر مت ہر بندہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی یہ کل کی تیاری کے جو ہیں وہ اساسات ہیں یہ بنیادیں ہیں کل کی تیاری کی اسباب ہیں جو ہمیں عطا کیے گئے عزیز کو سامنے رکھو اور کل کی تیاری کرو پھر تمہیں بتا قل اللہ سے ڈر جاؤ ان اللہ خبر ماتھا میں اللہ تمہارے ایک ایک عمل سے باخبر ایک ایک عمل سے جب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو اللہ کو اپنے اچھے پہلو دکھاؤ اچھی تصویر پیش کرو گندے پہلو نہیں دنیا والوں کو اچھے پہلو دکھاتے ہو باپ سامنے ہو اچھا بنتے ہو اچھا بنتے محلے دار بڑا اچھا بنتے اور جب کوئی سامنے اللہ دیکھ رہے تو نہ کرتے ایسے لوگ قیامت کے دن تہامہ پہاڑی سلسلوں کے بابر عمل لے نیکیاں لے قیامت کھڑے ہوں آگے بھی نیکیاں پہاڑ جیسی پیچھے بھی نیکیاں پہاڑوں جیسی دائیں بائیں اللہ سب کو ذرے بنا کر بخیر دے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے سامنے پارسا بنتے تھے اور تنہائی میں چن چن کر گناہ کرتے تھے اللہ نے سب نیکیاں برباد کر بنیادوں پر ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دی اکول اکولا وسطر اللہ علی بآردانہ رحمد اللہ رب العالم